مہن وی ویسمی کوری اس کی رفدانیت اس کی الوسیت اور عبوبیت کا اطراف اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی قسم کے کسی بھی شریک کی نفی اس کے کچھ قدائل اور اہمیت کے متعلق گزشتہ نصف میں بھی چند باتیں عرض کی تھیں اسی موضوع کو کچھ مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کا فائدہ ہوا تعالیٰ کی یہ توحدید اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت توحید والے الفاظ اور کرمات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں مالک کائنات کے یہاں توغیتی الفاظ کی بڑی قدروں میں ضلع ہے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وب العلوم خود حکم دے رہے ہیں کہ آپ میری وحدانیت میری توغیر بیان کریں اور پھر توحید کو بیان کرنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سکھایا ہے ایسا مختصر اور اتنا جانے ہے کہ توحید کی تمام سر اقسام اس کے اندر جمع ہو اور پھر اس صورت کا نام بھی اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاف رکھا ہے انسان اللہ رب العالمین کے اور اپنا اخلاق پیش کرتا ہے تعارف اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بول آپ کہیے اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اللہ حکام اللہ اللہ حاحق اللہ کا اللہ ایک ہی ہے اللہ اس اللہ ہی بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا ہے نہ وہ کسی کے بدن سے پیدا ہوا ہے یا ملنا ہو خوب اچھ اور کوئی بھی اس کے برابر اور ہم پلّہ نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امام تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جواب اہل ایمان اپ پارا بھی رسول و مان بھی خود ہو اللہ ہوا حکا کی رسول اہل ایمان کا اس بارے میں جواب کہ جو نبی ہونے والی روایات کو ذکر کیا ہے اور اس کی وجوہات کا فرمائی ہے مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ ہوا کی توحید کی آیات اگر جمع کی جائیں تو وہ تقریبا دس سفارے بنتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے اخبار اپنی صفات اپنی الوہیت اپنی روپئے اپنی طرف سے بھی کئی صورتوں کے پلا کھڑے ہیں اس طرح سورت یاد نیم اس کی بڑی فدیلت لوگوں نے بنائی ہے کوئی کہتا ہے یہ قرآن کا دل ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے امام بخاری ایسا ہوتا بار بناتے ہیں سورج یاد کی فضیلت کے بارے میں کہ اس بارے میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے یاسیم کی یاسیلت میں کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے یہ بات امام بخاری کے شاگرد امام ترمتی راہما اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمتی کے اندر نقل کی ہے سورج یاسیلت کی, کی جانے کہادی نقل کی اور سناتے ہیں محمدن محمد میں نے اپنے استاد اور شیخ امام محمد اسما بارے میں سوال کیا وہ فرماتے ہیں اس بارے میں کوئی چیز نہیں نے کھڑی ہوئی ہیں صرف تھوڑا یادین سورا رحمان کی بھی سورہ واقعہ کی بھی کئی سورتوں کی فنیلتے بلکہ ایک راضی بڑا مشہور و معروف کزاد رادی ہے اس نے قرآن مجید کی ایک ایک سورت کی اللہ تعالیٰ فضیلت فضیرت گھڑی اور ابھی سے بنا دیا فضیلت گھڑ کے اپنی طرف سے اور کہتا ہے ابھی نے خلاط و سراب نہیں یہ کہا آپ نے یہ فرمایا ہے کسی نے اسے پوچھ لیا وہ یہ تو بتا کہ یہ تو جو قرآن کی ہر ہر سورت کی فضیلت بیان کرتا ہے یہ تیرے پاس کدھر سے آئی ہے میرے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرتا کہنے لگا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ابن اصاب کی کتابیں مغازی اور ابو حنیفہ کی فکا کے اندر بڑے مشہور ہو گئے تھے تو میں نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ قدائد کرے ہیں تاکہ لوگ یہ ابو حنیفہ کی فکا اور ابھی اصاب کی مغالی کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں لوگوں نے احتراف بھی کیا ہے کہ اپنی جان بوجھ کے گھری ایسے کذاب لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں یہ سورہ اخلاق کی جو قصیرت ہے یہ ثابت شدہ ہے بس صحیح ثابت ہے اور ہر کے کو پہنچی ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا امام مقرر کیا ایک اپنے شاگرد صحابی کو وہ کیا کرتا نواز کا آغاز کرتا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اسلام کی ملاوٹ کرتا کل بلّا ہوا حد سورہ اسلام اس کی ملاوت کرتا پھر اس پر بات نہ کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی اور سورت ساتھ ملاتا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی کہ یہ نماز کی ہر لکت سب ہی نماز پڑھاتا ہے اور ہر نقط میں پہلے سورہ خاص پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی اور سورج ساتھ پلا دیتا ہے کوئی ایک کام کرے یا سورہ خاص پڑھ لیا کرے یا کوئی اور پڑھ لیا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے کہتا ہے سورہ اخلاق سے مجھے محبت ہے کہ اللہ کی توحید اس پہ بیان ہوئی ہے اسی توحید اس کی خاطر ہی ہم نے اپنے خیش و بات چھوڑے ہیں مجھے اس سے محبت ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سورہ اخلاق سے محبت ہے اس لیے میں نماز کی ہر وقت میں یہ ضرور پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے لگے خود ہوگا کہ یا جلنا سورہ اطلاع سے جو محبت کرتا ہے تیری یہ محبت تجھے جنت میں لا ہو جاتے اللہ رب العالمین کی تو اس سورت کے اندر بیان ہو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے بڑی پسند ہے نماز ہی کو لے لیجیے لوگوں نے نماز کا آغاز کرنے کے کئی طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے اپنی زبان میں نماز شروع کر لو اللہ خفا صافی کہو تو کوئی بات نہیں ہو جاتی فارسی میں نماز شروع کر لو. اللہ بزرگ دار آس باندھ دو پنجابی میں فریکی میں نماز شروع کر دو اللہ اللہ اعظم کہہ دو کئی لوگ تو بیچارے گمراہیوں میں یہاں تک پھنسے ہوئے لیکن جانے سرمنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التکبیر و ترین نماز کے لیے تحریمہ وہ صرف اور صرف تکبیر ہی ہے تکبیر کے علاوہ اور کوئی چیز نماز کے لیے تحریمہ نہیں بن سکتی اور نماز کے لیے تحریم یعنی نماز اختتام کرنے کا ذریعہ وہ صرف اور صرف سلام ہی ہے سلام کے علاوہ نماز کا آغاز تقبیر کے ساتھ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کائنات کی کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں سب اللہ کے مقابلے میں بیج ہیں چھوٹے ہیں پشت ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے نماز کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بڑائی اسی چیز کی بڑے آئی یہ بھی حضر کا ایک اصول اور طریقہ کار ہے کہ مطلب بھیڑ مدلا پان سکتے ہیں تو وہ اللہ اکبر سے بھی روڑا ہوئے عقیدہ انہوں نے اپنا خراب کر لیا لفظ اللہ, اللہ اکبر سے پرانے مزید میں اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے نا کہ لوگ y sí, sí, sí. اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں نہ نیچے نہ آگے نہ پیچھے نہ جائیں نہ پائیں اللہ تعالی زمانوں مکان کی قید سے کے ہے کیا مطلب کہ کہیں بھی نہیں نتیجہ یہی نکلے گا نا جو کسی جانے بھی نہ ہو شاشت ہاتھ میں سے چھ چھ چہروں میں سے کسی شہر کسی جانے بھی نہ ہو تو نہیں نتیجہ اللہ تعالی کا انتظار لانے والا ہے یہ مراحی ان کے مقدر ان کے حصے میں آئی بات یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سماج آتی ہیں بہت ہی بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سما جس پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ سے بڑی اس کی چھوٹی وہ کسی تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے بچے تو اینٹ پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو یہ عقلی مریض بھی ان کی بوگس ہے خراب ہے کرنی ہے اور فرول ہے اور دوسری بات اللہ سبحانہ ہوا آلہ تعالی بہت بڑی بات ہے جو تمہاری چھوٹی ہی سمجھدانی کے اندر پوری نہیں آ نکلے ڈوڑنے منزل ایم سے رحم وے نتیجہ یہ نکلے کا یقین کی منزل ختم ہو جائے گی پھر رحم و گما ہی باقی رہ جائے گا اگر ابرد کے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے اوپر ایمان غیر مشروط ایمان ہونا چاہیے پرانے مجید میں اللہ نے رسول اللہ تو اللہ علیہ وسلم ایمان کی دلیل فکر کی ہے کہ ایمان کی دلیل کیا ہے کہ اس نے بتایا ہے اللہ اوپر ہے اللہ میں ڈال دیتے. پھر یہ بڑے بنتے حال اب اگر کوئی شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے شہابے اس کو جا کے لگتا ہے آپ دیکھتے آپ فون کا پتہ کا ایک میںرہ ملا جو میں اس کا جب آ کچھ بات کو چوری کرنا چاہے گا مین بہت بڑا چھولا اس کے بعد تو خیر کے شریف میں اس بات کی طرح اشارہ موجود ہے کہ اللہ کا آرچ کے ساتھ اللہ تعالی کی اعتراف اور و کے اور اس کی بڑائی کے بیان کے ساتھ شروع کیا اور پھر نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بندہ کہتا بیانندہ اللہ بڑا میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری سنا بیان کی ہے میری تعریف کی ہے آگے بندہ کہتا ہے مالک مدین اللہ سیامت کے دن کا مالک بت زیادہ میرے بندے نے میری تنجید میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بتا یہ کہتا ہے ایعا کا و ایعا کا ہی اخلاق کے کلمات اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مدد نہیں مانگتے جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ و یہ میرے اور میرے اور بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے یہ اپنے اس مکا رہے بڑی اپنی مات تعالی یہ جو مانتا جائے گا میں اس کو دیتا جا یعنی اللہ سبحانہ ہوا تو کی کوحید اللہ کے سامنے اپنا اخلاق پیش کرنا اللہ تعالی کو اتنا معصوب ہے کہ اس کے بعد اگر بندہ کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا ایک آدمی نماز کر رہا تھا اس نے نماز کے دوران دعا مانی اللہ معنی کا بھی انا کا حد اللہ حج انوبی انیم کے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیوں اس لیے کہ تو وہ اکیلا واحد و یکاہ ہے کہ جو بے نے آپ ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کے بیت میں چلے گئے اور پھر وہاں جا کے کیا دعا کرتے ہیں لا لا لان امنی کن کو بھی نو کی کو کیا. اندھیروں کے اندر پکارا ہے اپنے, اپنے کو. اور اللہ ہوا تعالیٰ نے علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکال اور پھر سامبر آ رہے ہی پتی اپنی کدو کی بے لگا یہ کھاؤ اس کے ساتھ اپنے جسم کی مانس کرو جو گرم ہو گیا ہے ٹل گیا ہے مچھلی کے پیٹ پیڑ دینے رہ کے وہ مضبوط ہو گئے اللہ سبحانہ نہ ہوا تعالیٰ کے تو اور وحدانیت کے الفاظ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دھوکواری سے سوار ہونے لگے مسکرا دیش پہ پتا نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سواری پہ سوار ہوئے اور آپ مسکرادی آپ نے مجھ سے علی مجھے پتا ہے میں کیوں ہنتا ہوں میں نے کہا اللہ ہوا رسول ہوا تو فرمانے لگے کہ جب بندہ یہ اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں تعالیٰ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مسکرانے کی وجہ سے آئے تھے. میں اس لیے مسکرا دیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ اللہ صل اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا عام طور پہ لوگ سر سواری کہ یہ مکمل دعا نہیں ہے یہ دعا کا ایک ٹکڑا ہے ایک گسا ہے دعا سواری پر سوار ہونے کی بسم اللہ پر کے سوار ہوں جب اس پر صحیح طور پر بیٹھ جائے الحمدللہ للہ الحمد تین بار سبحان لنا وما مطلع مطلع الحمد, للہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبح اللہ انم تو رب تھی پبر واپس پر ڈے یہ دوبارہ کہے گھر واپس پہنچ کے اور اور نبی کریم صلی شرمنا جو سرکش کے دوران جس جگہ پر پڑاؤ ڈالتے پہنچتے تین مرض وہاں پر یہ کہتے ہیں جو بندہ یہ باپ کلیمات کہتے کسی کہ کہ جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے رکتا ہے کہیں پہنچتا ہے ٹھہرتا ہے اس کو وہاں پہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں سمجھا تو یہ سواری میں سوار ہونے کی دعا تو یہاں ہری رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب انسان اللہ تعالی کے سامنے انتہا درجے کی کہ آج بھی اور ان کے ساتھ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا خوش جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر ایک ادیب موجود ہے پر اسیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اذا کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری محفوظ ان غفل یا پھر بولو ہوگا کوئی آپ کو بھی نے میری طرف رجوع کیا ہے یہ معافی مانگ رہا ہے میں اس کو دا. معاف کر دیتا ہوں پلنگ کو اللہ ہوتا ہے دیتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے پھر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے پھر گنا کا پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانتا ہے گناہ کی گہافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ